مدری چینل کے ناظرین الحمد للہ ازبد السلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے صورت القوثر کی تفسیر میں الکوثر کا معنی اس امت کے علماء اور اولیاء یہ سنا تھا جیسا کہ امام فخر الدین نازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے اور اس حوالے سے کچھ فضائل اور کچھ ان کی ذہانت کے واقعات ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تلاڑے جو ہمارے امام بھی ہیں جن کی ہم تقرید بھی کرتے ہیں جو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے مسائل بیان کیے جو اصول اور ضوابط انہوں نے مرتب کیے ہیں اس کی روشنی میں ہم ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل بھی کرتے ہیں اور حقیقتا ان کی بات پر عمل کرنا یہ قرآن و حدیث پر یوں عمل کرنا ہے کہ انہوں نے جو ہمارے سامنے بیان کیا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں بیان کیا ہے تو کچھ باتیں ہم نے اس حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کی تھی مزید اسی حوالے سے میں کچھ گفتگو اور آگے کروں گا دو باتیں بالخصوص یہاں پہ بیان کرتا چلوں گا کہ پہلی بات تو امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ میں کنٹینیو کروں گا کہ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس قدر ذہانت اللہ تبارک کو وطار ہے دنیاوی اعتبار سے جو آپ کو عطا فرمائی تھی وہ آپ پچھلے سلسلے کے اندر سن چکے ہیں اور دینی اعتبار سے جو آپ کی مہارت تھی وہ کیسی تھی کہ آپ کے حوالے سے بعض کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ ہمارے نزدیک یعنی اہناب کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی یہ تلاوت نہیں کرے گا قراءت نہیں کرے گا وہ خاموش رہے گا چاہے امام جہری قراءت کر رہا ہو یعنی بلند آباز سے قراءت کر رہا ہو یا سرزی آواز آہستہ آواز کے اندر قراءت کر رہا ہو اہادی طیبہ کی روشنی میں ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس نے خاموش رہنا ہے حدیث پاک میں ارشد فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت اس کے لیے قراعت ہے یعنی امام قراعت کر رہا ہے تو اس کی قرآت اس کے لیے کافی ہے بعض لوگ امام اعظم حنیفہ رحمتہ اللہ تلا علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو اس بات کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے قراعت کی جائے گی صورت الفاتحہ پڑی جائے گی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تلا علیہ کا موقف کثیر احادیث سے طیبہ کی روشنی میں یہ کتب کے اندر موجود ہے اب جو لوگ حاضر ہوئے تھے وہ بحث مباثر کے لیے حاضر ہوئے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی نے ان کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات کو سمجھا دیا دوسری کسی دلیل کی طرف جانے سے پہلے ہی آپ نے بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دیا کہ تم اپنے میں سے کسی ایک کو مقرر کر لو کہ جو آگے بڑھ کر مجھ سے گفتگو کرے کہ تم اتنے سارے ہو تو ایک تمہارا نمائندہ بن جائے تمہارا سرکردہ بن جائے اور اس کی گفتگو تم تمام کے لیے گفتگو ہونی چاہیے تو ایسا ہی کیا گیا کہ ایک شخص کو آگے کیا گیا کہ یہ جو گفتگو کرے گا وہ ہماری طرف سے تمام کی گفتگو ہوگی امام اعظم ابو خنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری بات یہاں پر پوری ہو گئی اور مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ تم نے ایک نمائندے کو آگے کر دیے جو تمہارا امام اور تمہارا پیشوا ہے کہ یہ جو کہے گا وہ تمہارا کہنا ہے تو جو یہ بات کرے گا کہ گویا کہ تمہاری طرف سے بات کر رہا ہے تم سارے خاموش ہو لیکن اس کا کہنا کہ تم تمام کا کہنا ہے تو یہی تو مسئلہ ہے جس کا کوئی امام ہوتا ہے امام آگے بڑھ کے جو گفتگو کرتا ہے وہ تمام کے لیے کفایت کرتی ہے تو اسی طرح نماز کے اندر جب امام آگے بڑھا ہے اس کے پیچھے مقتدی موجود ہیں تو اس کی تلاوت ان تمام کے لیے تلاوت ہے اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت اس کے لیے قراءت ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے لوگوں کو اسے سمجھا دیا تو مسئلہ بھی سمجھا دیا موقف بھی سمجھا دیا اور بات بھی ان کے سامنے واضح ہو گئے اور سامنے والوں کے پاس اب کوئی دلیل موجود نہیں تھی کہ وہ امام اعظم الحنیفہ اور رحمۃ اللہ تعالی کو جواب دے سکیں اسی طرح میں نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی ارغ کیا تھا کہ یوں ہی بے شمار واقعات ہمارے دیگر علماء کی ذہانت کے بھی موجود ہیں یہاں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے ارض کروں گا اور یہ حدیث مبارکہ بہت سارے اہل علم کے نظر میں ہوگی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث پاک موضوع یعنی من گھڑت ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ حدیث مبارکہ ثابت ہے موجود ہے اور وہ حدیث علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ کہ میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں کثیر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں اور آ, کسی معتبر کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں یہاں علماء نے دو قید لگائی ہیں دو باتیں بیان کی ہیں کہ آ, اس کی کوئی اصل یعنی کوئی سند نہیں ہے اور دوسری بات یہ بیان کی کہ کسی کتاب معتبر کے اندر یعنی ایسی کتاب کے اندر کہ جس کا حدیث کے حوالے سے اعتبار کیا جائے اس میں یہ موجود نہیں ہے یہ دو باتیں ذکر کی ہیں تو کثیر علماء نے صرف اس بات کو بیان کیا ہے اور اس کی روشنی کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر یہ حدیث مبارکہ کسی معتبر کتاب کے اندر ہوتی تو پھر یہ حدیث معتبر ہوتی اس حدیث کا اعتبار کیا جاتا تو جن علماء نے یہ بات بیان کی ہے انہیں کے اصول کی روشنی کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب یہ حدیث کسی معتبر کتاب کے اندر مل جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث پاک موجود ہے علامہ غزیر رحمتہ اللہ تلا جو مشہور محدث ہیں ان کی کتابیں خوشن التنبو رما ورفی تشبو کے نام سے آپ نے یہ زبردست کتاب بارہ جلدوں کے اندر تحریر فرمائی ہے اور تقریباً چالیس سال کے عرصے میں آپ نے اس کو لکھا ہے اور اس کے اندر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کن کن لوگوں سے مشابہت اختیار کرنی چاہیے اور کن لوگوں سے مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے کن کے جیسا بندے کو بننا چاہیے کن کی عادتیں اپنانی چاہیے کیسی عادتیں اپنانی چاہیے اور کن کن لوگوں سے بندے کو دور رہنا چاہیے ان کی عادتوں سے دور رہنا چاہیے ان کی عادتیں اپنانا نہیں چاہیے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اسی میں اس کی پانچویں جلد کے اندر آپ نے اس حدیث مبارکہ پر گفتگو کی اور آپ نے کثیر کتابوں کا حوالہ دیا کہ ان معتبر کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اگر ہمیں اس حدیث کی سند نہیں مل رہی تو ان معتبر کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کا موجود ہونا یہ کافی ہے ان علماء کو ضرور اس کی سند ملی ہوگی اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے امام غزی کے کلام سے یوں ہی علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کشف الخفا سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ثابت اور موجود ہے اور ہمارے کثیر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا ہے حتیٰ کہ امام اہل سنت عالیہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خاتم المحدسین ہیں اپنے زمانے کے امیر المنین فی الحیث ہیں انہوں نے بھی المعتقد کے حاشیے میں اور یوں ہی فتح رضویہ کہ اٹھائیسویں جل کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کر کے اس کو مقرر رکھا ہے اس کا رد نہیں کیا یہ نہیں فرمایا کہ یہ حدیث پاک موضوع ہے اسی طرح ہمارے اور علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تو بہرحال یہ ایک علمی اور فنی بحث ہے کہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے میرا اپنا اس موضوع پر تقریباً سولہ صفحات کے اوپر مقالہ لکھا ہوا ہے کہ کیا بغیر سند کے حدیث کبھی معتبر ہوتی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ اصول و ضوابط کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کن کن شرائط کے ساتھ جب حدیث مبارکہ کسی معتبر کتاب میں ہوگی تو وہ بلا سند بھی مقبول ہوگی بلا سند بھی اس کو مانا جائے گا کیا بغیر سند کے حدیث معتبر ہے یا نہیں اس موضوع کے پر تفصیل کے ساتھ الحمد اس مقالے کے اندر گفتگو کی گئی ہے تو بحران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا یہ فرمان ہے کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام یہ ہر دور کے اندر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا اور تبلیغ کرتا رہا جو ان کی امت ہوتی تھی اس کی رہنمائی کرتا رہا تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے تو اب علماء امت جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وہ کام کریں گے ایسا نہیں کہ منصب کے اندر مرتبہ کے اندر ان کے برابروں یہ تو تصور ہی نہیں ہے جو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر یا ان سے بڑھ کے جانے وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ مقصد نہیں بلکہ یہ علمائے کرام ان انبیاء کی مثل کام کرنے والے ہیں کہ جس طرح وہ تبلیغ دین کیا کرتے تھے امتوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے ان کو ہدایت کی طرف لائے کرتے تھے اسی طرح اس امت کے جو علماء ہیں وہ اپنے پیروکاروں کو اس امت کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے ان کو دین کی طرف لاتے رہیں گے اسی بات کی طرف قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ ب جگہ اشارہ بھی کیا گیا واضح طور پر حکم دیا گیا فرمایا فس ان تم لا علم کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو یعنی جو چیز تمہیں نہیں آتی وہ ان سے معلوم کرو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ نصف بالکل واضح ہے کہ عام لوگ یہ علماء سے پوچھ پوچھ کر ان کے پیچھے یہ چلیں گے تو اس طرح دیگر احادیث طیبہ کے اندر ابھی یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے اور پچھلے سلسلے میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی سنی تھی کہ جن کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں سے بڑھ کر اس امت کے علماء کا درجہ رکھا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسی طرح جو اولیاء کرام ہیں ہے اگر ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و نے اس امت کے اوریا کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور ایسی کرامات ایسا درجہ اللہ تبارک وطار نے عطا فرمایا ہے کہ جیسا پچھلی امتوں کو حاصل نہیں ہوا یہ یاد رہے کہ کوئی بھی بلی جو کرامت دکھاتا ہے یا اس کو جو بھی مرتبہ مقام ملتا ہے وہ اس کے نبی کا فیضان ہوتا ہے جتنا مقام اور مرتبہ اس نبی کا بڑا ہوگا اتنا ہی اس کا فیضان اس کے ولی کو حاصل ہوگا یقینا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں بڑھ کر ہے لہذا آپ کے فیضان سے آپ کی امت کے اولیا کا بھی مقام اور مرتبہ یہ دیگر امت کے اولیا سے بڑھ کر ہے ہمارے اولیاء کرام اگر ان میں سے چند ہی کے حالات پر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور وہ مرتبہ ان کو عطا فرمایا کہ پچھلی امتوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے کہ کس طرح ان کی ولایت وہ لوگ بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ جو ایسی چیزوں کا عام طور پر انکار کر دیتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ولایت کے وہ بھی قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہمارے غوث اعظم سید النشیخ عبد القادق جھیلانی نورانی کو عطا فرمایا آپ علمی اعتبار سے ہوں یا عملی اعتبار سے ہوں ہر اعتبار سے ایک بلند مقام آپ رکھتے تھے رب العزت اللہ والا ہم سب کو اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے ان کے فیوز و برکات اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر اس سے مراد امت مصطفیٰ ہے یہ بھی بیان کریں گے اور اس سے قبل انشاءاللہ تبارک و تعالی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے خوبصورت واقعہ اسی حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب العزت و وعلا ہم سب کو علم دین کا شوق عطا فرمائے آمین بجاین نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم